آج آپ سورت البروج کی آیات نو تا گیارہ کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بس ملو نو الحو یہاں لام مشدد ہے اس لیے یہ اکیلا نہیں پڑا جائے گا ہم اس الف کے اوپر عارضی طور پر زبر لائیں گے اور اس کو ملا کر پڑھیں ملک الاتی ملک کسما وال والأرض والأرض والأرض بہت ساکن ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں علامت وقف متلقی ہے یہاں وقف کریں گے نازیہ آپ بتائیے یہ راہ جو ہے الارض میں اس کو پڑھیں گے یا باری راہ ہم پر پڑیں گے اس لیے کہ اس کے پچھلے ہار پر زبر ہے شابش ولی والأرض والأرض والأرض والأرض كل اس میں اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ پہلے حرف پر زبر ہے یہ حمزہ کے نیچے دو زیر تنمین ہے اور بعد میں شین جو حروف اخبا میں سے ہے اس لیے یہاں اخفائے حقیقی ہوگا ایک الف کے برابر آواز ٹھہرے گی شہ شہید ان, اللذینا ان, اللذینا ان, اللذینا ان اللذینا نون مشدد حرف غنہ ہے یہاں غنہ کریں گے ان فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ فتح مینا یہ آپ کو الف زائدہ نظر آ رہے ہیں آپ نون کی پیش کو لام سے ملائیں گے اور یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ مینا فتن وَالْمُؤْمِنَاتِ والمو مینو لَمْ مینمویبو یہ میم مشدت حرف غنہ ہے یہاں غنہ کیجیے یہ میم ساکن جو ہے یہاں اظہار شفوی ہوگا ثُمَّ لَمْ توبو فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ اس ميم پر اظہار ہوگا اور اس نون پر چونکہ مشدد ہے یہاں ها غنہ ہوگا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ هم پر وَالا هم وَالا هم عَذَابُ ہری عَذَابُ کو یہ راہ باریک ہوگا اس لیے کہ نیچے کسرا ہے اور قوف ساکن کر رہے ہیں لہٰذا اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے آزاد عَذَابُ ہری الحريق. کو عذاب الحريق. عذاب الحريق. عذاب الحريق. الَّذِينَ آمَنُوا إن الَّذِينَ آمَنُوا نون مشردد هاي غنك يجيب الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا سواد چونکہ حروف مستعدیہ میں سے ہے لہذا یہ پر پڑا جائے گا اس کی وجہ سے جو اس کے اوپر کھڑا زبر قائم قوم علیف کے ہے وہ بھی پر ہوگا وَعَمِلُ تم الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ تجری لَهُمْ یہاں نیند پر اظہار ہوگا نون مشدد ہے غنہ ہوگا اور اس تا کے اوپر دو پشتنوین ہے بعد میں تا آ رہا ہے جو حروف اختا میں سے ہے لہذا یہاں اختی کریں گے اور تجری میں را باریک پڑا جائے گا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تجری هل انہار من هل انہار محمود آپ بتائیے من سختی الانہار میں کون کون سے قائدے ہیں من کے نون ساکن پر اقاع حقیقی ہوگا شاباش الانہار نون پر الظہار حلقی ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آ رہا ہے شاباش ہاں کو دونوں صورتوں میں کیونکہ اگر اس کو ملا کر پڑے تو اس کے اوپر پیش ہے اور اگر وقت پڑھیں تو یہ خود ساکر ہو جائے گا اور اس کے پچھلے آپ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے پر پڑھیں گا شاباش بہت اچھا لیکن یہاں وقت کرنا بہتر ہے اس لیے کہ یہاں وقت مطلب الفوز الفوز الفوز یہاں وقت کی صورت میں باریک ہوگا اس لیے کہ خود ساکن ہو جائے گا اور پیچھے زیر ہے اور وقت مطلب بھی ہے